وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابط وفروى في السماء تؤتي أقولها كل حين بإذن ربها الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون كلمة خبیثة كشجرة خبیثة من فوق ما لها من قرار الله آمنوا بالقول اور داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو جو اچھے کام کرتے رہے ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فی آب نرب ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کے حکم سے اور آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی باتیں کریں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثال دیتے ہیں پاکیزہ کلمے کی کہ اس کی مشابعت ہے پاکیزہ درخت کے ساتھ جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں اوپر آسمانوں تک جا رہی ہے یہ درخت اللہ کے حکم سے ہر دفعہ ہر ہر وقت میں پھل دیتا ہے مدد کرو اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مثال گندے کلمے کی گندے درخت کے ساتھ ہے جو خبیث درخت ہے جو زمین میں اس کی جڑ اتنی مضبوط نہیں ہوتی اوپر اوپر ہوتا ہے مالا من قرار اور اس کے لیے کوئی مضبوطی بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے ثابت بات کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ شیطان اپنے بندوں کے ساتھ مکالمہ کرے گا میدان حشر میں اور پھر کہے گا ٹھیک ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو مجھ سے وعدہ خلافی ہو گئے میں تمہیں چھوڑا نہیں سکتا اس کے مقابلے میں ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہے تو وہ عزت و احترام کے ساتھ ہوں گے فرمایا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا جنتیں کی یوں نعمتیں ہوں گی اور یہ جنتی لوگ آپس میں اچھی باتیں کریں گے یہ دنیا میں بھی اچھی باتیں کرتے تو آخرت میں بھی اچھی باتیں کریں گے فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں پاکیزہ کلمے کی پاکیزہ درخت کے ساتھ جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں اوپر تک ہیں ہر گھڑی وہ پھل آور ہوتا ہے درخت یعنی اس کا پھل کھایا جاتا ہے مثال قلم طیبہ اس سے کیا مراد ہے اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلم طیبہ مراد ہے اور اس کی مثال شجرۂ طیبہ سے دی ہے شجرۂ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے کہ اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اس کا تنا بھی مضبوط ہوتا ہے اور اونچا ہوتا ہے اور اس کی شاخیں بھی اونچی ہیں درخت کے ساتھ تین ہی چیزیں متعلق ہوتی ہیں ایک اس کی جڑیں ایک اس کا تنہ اور ایک اس کی شاخیں پھل ایمان کے ساتھ بھی تین چیزیں متعلق ہیں کہ ایک انسان کا ایمان وہ تصدیق بالقلب ہے یعنی اندر چھپا ہوا ہے اب دیکھو نا میرا ایمان آپ کا ایمان کس کو کیا کا ایمان کتنے درجے کا ہے یہ ہے سے درخت کی جڑیں تو ایمان بالقلب یہ دل میں ہوتا ہے اقرار باللسان زبان سے ایمان کا اقرار کرنا یہ درخت کے تنے کی طرح ہے اور پھر آزا و جوارے سے اسلامی تقاضوں پر عمل کرنا, کرنا یہ شاہوں کے, شاہ ساتھ کے ساتھ مشابت رکھتا ہے تو کہ ایک تو یہ مضبوط ہے ایمان والا شخص کہ جس طریقے سے بھی اس کے اوپر کوئی مشکلیں آئیں جو پکا ایمان والا ہے سچا ایمان والا ہے وہ کبھی بھی ایمان سے پھرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہی وجہ ہے کلمہ تجربہ یا کلمہ شہادت کا جو ورد کرنے کا کہا جاتا ہے تاکہ تجدید ایمان ہوتا رہے کوئی دن میں ایسی بات ہو جاتی ہے جو ایمان کی کمزوری کی طرف لے جاتی ہے تو لا اللہ الہ الا اللہ قبیل ایمان کی تجدید کرتا ہے صفائی کرتا ہے ایمان پکا کرتا ہے تو کلمہ تجبہ مراد اللہ بعض علماء نے لکھا ہے اکثر کا تو یہ ہے کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مراد کلمہ طیبہ اسی وجہ سے کہتے بھی کلمہ کلم نے لکھا ہے کہ ہر حمد و ثناء والا جملہ وہ کلمہ طیبہ ہے ہر وہ جملہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تسبیح ہو رہی ہے اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے وہ پاکیزہ کلمہ ہے جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ نصف میزان بھر دیتا ہے جو آخرت میں میزان عدل قائم ہوگا لوگوں کے امال تو لے جائیں گے تو صرف سبحان اللہ ایک دفعہ نصف میزان کو بھر دیتا ہے اب نصف دوسرے امال ہے ایک حدیث میں فرمایا کہ الحمد تو میزان کو بھر دیتا ہے اور ایک حدیث میں جناب کا فرمانا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس جملے کو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں <تصفح> اللہ محمد ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جو شخص پڑھتا ہے فرشتوں کی نورانی جماعت اس جملے کو لے کے جاتی ہے اور آسمانوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے, دی جاتے ہیں ہر دروازے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ پقیزہ الفاظ یہ پقیزہ کلمہ میں اس دروازے سے یہ اوپر جائے اور عرش تک یہ کلمہ پہنچ جاتا ہے مشہور بات ہے حضرت مو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مخصوص ذکر پوچھا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین، میں تو یہ کرتا ہوں ساری دنیا بھی کرتی ہے کوئی خاص ذکر میرے لیے علیحدہ ہو جیسے میں کلیم اللہ ہوں میرے لیے خاص ایک معجزہ ہے تو اسی طرح میرے لیے آپ کی حمد و ثناء والا کوئی جملہ بھی خاص ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسا میرے خزانے میں اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں لا الحا علوم اور عجیب اتفاق کی بات ہے اللہ پاک حدیث میں آتا ہے نا سب سے زیادہ غیرتمان اللہ تعالیٰ ہے پھر اس کے بعد اتنا بڑا جملہ ہے اس میں کوئی نقطہ ہی نہیں یعنی اس جملے نے نقطہ بھی گوارہ نہیں کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ بغیر نقطۂ کے بہت اس کی فضیلت ہے دیکھو دوستو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے تو دوڑ لگی ہوئی ہے لیکن کچھ چیزیں آنکھیں مانے کے بعد نظر آئیں گی وہ یہی چیزیں الہ ہی ہیں الہ الا ہی چلتے دل پھرتے آدمی کتنی نیکیاں کما سکتا دل ہے, دل ہے دل تو وطنت طی وطن کہ پاکیزہ کلم کی مثال پاکیزہ درخت کتنے جھونکے ہوا طوفان آندیاں آتی ہیں کجور کا درخت نہیں گرتا وہ مضبوط ہوتا ہے ایمان والے پر مختلف کبھی کون، کیسا نظام لے کے آتا ہے کوئی کیسا نعرہ لے کے آتا ہے, کوئی کے آتا ہے، کوئی کیا ایمان والا ثابت قدم ہوتا ہے جیسے ہر سال موسمی اعتبار سے طوفان آ رہی ہیں، کا درخت مضبوط ہے ایسی فرق ضالع کے مختلف طرح کی باتیں اقوال آتے رہتے ہیں لیکن ایمان والا اپنے ایمان کے اوپر مضبوط, مضبوط, مضبوط تنا اس کا مضبوط جڑیں اس کی مضبوط تو اس درخت, اس درخت کا پھل, پھل ہر وقت پھر کھایا پھر جاتا ہے اب تو ہر پھل ہر وقت کھایا جاتا ہے لیکن جاتا اس زمانے, جاتا جاتا جاتا جاتا لیکن उस زمانے उस میں جہاں اس طور کا نظام نہیں تھا تب بھی کھجور کا پھل پورا سال کھایا جاتا ہے جیسے کھجور خود رکھیں نہیں تو اس کا چھوارا بنا لیں بس یہ پورا سال یہ کھجور کا درخت اور مقوی ترین چیز ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہیں نہیں ایک, نہیں ایک ایک کھجور بعض نصف کھجور اور بعض کہ صرف گٹھ اسی کو چباتے رہتے تھے اور کی بات ہے کہ جہاد میں مصروف رہے اصل بات یہ ہے دوستو ایک روحانی ایک دنیا ہے جب جس شخص کی روحانیت بیدار ہے وہ اللہ کے نام سے وہ غذا کھا رہا ہے اللہ کے ذکر سے اس کو غذا مل رہی ہے اس کو بھوک نہیں لگتی ہے روحانیت جب بیدار ہوتی ہے روح جب مردہ ہوتا مرد ہے پھر زیادہ بھوک, زیادہ بھوک زیادہ لگتی ہے پھر بندر جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے یہ درخت پاکیزہ ایسا ہے کہ اس کا پھل پورا سال کھایا جاتا ہے اب اس کو مشابہ مشب ہی ہے یہ تو مشابہ تو ایمان تو کلمہ طیبہ کو کا یہ کلمہ طیبہ یہ ایمان کی دولت یہ ہر حال میں پھل آور ہے ہر حال میں پھل آور جس وقت جب چاہے آپ سبحان اللہ کہیں بس خزانہ پہنچ گئے ادھر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں جیسے اس درخت کے پھل کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے پورا سال کھایا جاتا ہے ایمان کا پھل بھی پورا سال کھایا جا سکتا ہے ہر ٹائم کھایا جا سکتا ہے جب کوئی اپنے ایمان کو تازہ کرے دیکھے نا ایک بات میں بتاتا ہوں آپ تجربہ کریں کہ بندہ فضول باتیں جب کرتا رہتا ہے نا باتیں اس میں مطلب ایک مغروب باتیں سمجھنے بہتر نہیں ہے جیسے تو منہ کا ذائقہ اور طرح ہوتا ہے جب آپ تلاوت کر رہے ہیں کثرت سے یا بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ جملے پڑھ رہے ہیں منہ کا ذائقہ اور طرح ہوتا ہے یہ <ترت finish> مٹھاس ہے یہ ذائقہ ہے ان پاکیز <آستس> پھر پھر کو دیا تو کے تو نہیں بدلے گا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ درخت کی شاخی جو ہے نا جی وہ رکھا جاتا ہے شاخیں کی مثال امال کے ساتھ آپ نے اچھے امال کیے ان کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے باہر جا کر کوئی ایسا گناہ کر دیا تو ہے تو درخت تو تیار ہو جائیں گے کہ اب یہ ایندھن کا کام آئے گا یا کسی اور مقصد کے لیے لاتے ہیں خوبصورت نہیں رہا ایمان خوبصورت ہے امال سالح کے ساتھ درخت خوبصورت لگتا ہے شاخوں کے ساتھ مزید بات بعض دفا نے بڑی ہوئی سی شاخیں کاٹ دیا جاتا ہے سنوارا جاتا ہے انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہے انہیں ہٹایا جاتا ہے دور کیا جاتا ہے اور پھر وہ ایمان مزین حفاظت بھی کی جاتی ہے کہ سارے ضائع نہ ہو بہرحال یہ سب لحاظ سے مشابت ہے فرمائے اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ سمجھ جائیں مثال سے سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا ہے مثال اکلمت خبیست شجرت خبیست نجت عصت من فوق الارض مالاہ من قرآن مثال برے درخت برے کلمے کی برے درخت کی طرح ہے برے درخت کون سا ہے سرسری سے اس کی جڑھے ذرا سی ہوا آئی ختم ہو گیا وہ درختی ایسی ہی گویا کہ منافق کافر کی جو کوئی بات ہے اس کی کوئی وزن نہیں جس کو تیر پارے میں قرآن مجید نے کہا نا زب سیلاب جو آتا ہے سیلاب وہ اس کے اوپر جھاگ سی جمع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں پانی رہ جاتا ہے جھاگ ختم ہو جاتا ہے کفر بدعت منافقت یہ جھاگ ہے بظاہر وہ بڑا سا ایک پہاڑ نظر آتا ہے جاگ کا حقیقت اس میں نہیں ہوتی حقیقت تو ایمان والے کے پاس ہے دیکھو نا صاب گرام جو مکہ میں آئے ایمان لائے مکہ والے کتنا مارا کفار ہے اور ہر ہر استعمال لیکن ایمان سے وہ نہیں ہٹا سکے ایمان مضبوط چیز ہے وہ اصل ہے اور دنیا میں بھی انسان کو یہ کامیاب بناتا ہے آخرت میں بھی کامیاب ایمان اسلام یہ وہ پونجی ہے یہ وہ سرمایہ ہے جو انسان کے دنیا کے سبب ہے اور آخرت کے لحاظ سے فارمولے ہیں جتنے دعوے جتنے جھنڈے ہیں سب دنیا کے لحاظ سے جو دنیا کو دنیا میں بھی سکون نہیں دے سکتے ایمان کا وہ دعویٰ ہے دوستو جو ایمان والا ہے امال صالحہ والا ہے اسلامی ہدایات کے مطابق ہے بے شک مارچیٹ کا کام کر رہا ہے بے شک دفتر میں بیٹھا ہے کیونکہ اسلام کی تو زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات موجود ہیں جب اس کے مطابق اس کی زندگی ہے دنیا میں سکون والی آخرت فرمائے سبۃ اللہ بالکل دنیا اور فل آخر اللہ پاک ایمان والوں کو پکا کرتا ہے پکی بات کی وجہ سے ایمان والوں کو اللہ پاک مضبوط کرتا ہے مضبوط بات کی وجہ سے اور مضبوط بات ایمان ہے مضبوط بات پہلے طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ جیسے اوپر, اوپر بھی بات, بات, بات, بات تو ایمان والے مضبوط ہوتے ہیں اللہ مضبوط کرتا ہے مضبوط بات کے ذریعے سے دنیا میں بھی ایمان والے دنیا میں پرسکون ہوتے ہیں اور ایمانی تقاضے کے مطابق جب زندگی ہے تو کچھ ہے کوئی لوگ کرتے رہیں یہ اپنے دی ایمان کے اوپر مضبوط رہتے ہیں اور اس پر پوری تاریخ دی اسلام دی بھری ہوئی ہے وہ فل ایمان والے مضبوط ہوتے ہیں مضبوط جملے کی وجہ سے آخرت میں بھی سب سے پہلا مرحلہ وہ قبر کا مرحلہ ہے حدیث میں آتا ہے جب مسلمان سے پوچھا جائے گا مرمو کا من دینوں کا وغیرہ یہ بڑے صاف ستھرے الفاظ میں دو ٹوک طریقے سے جواب دیتا جائے گا کیوں؟ اللہ ایمان والا مضبوط ہوتا ہے مضبوط کلمے کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب قبر میں سے سوال ہوگا یہ صاف ستھرا جواب دیتا رہے گا اور اسی میں کامیابی کا جب جواب صحیح ہو جائے گا کامیابی اب کوئی منافق سوچے کوئی کافر سوچے یہ مسلمان لوگ تو کہتے رہتے ہیں قبر میں سوال ہوگا مر ربوں من دو دو مر مر کا من دینوں کا من نبیوں کا یہ تین سوال ہیں تو یہ تو جواب مشکل نہیں ہے یہ ہم بھی یاد کر لیتے ہیں تو منافق کافر یہ کہے کہ قبر میں تو یہ تین سوال ہیں اور سوال تین سوالوں کا جواب تو آسان ہے تو ہم بھی یاد کر لیتے ہیں کیونکہ مسلمان لوگ کہتے ہیں جس نے قبر کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو بس پہلی منزل صحیح ہو گئی تو آگے بھی صحیح ہوگی تو ویسے کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے ان سوالوں کا جواب یاد کر لیتے ہیں منافق اور کافر یہ سمجھیں حدیث میں آتا ہے کہ منافق اور کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا بس ایسے سوچنے لگ جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور ایمان والے کو جب فرشتے اٹھائیں گے تو, تو اس وقت تو اس کو اثر کا وقت حدیث میں آتا ہے وہ اثر کا وقت اسے محسوس ہوگا کہ اثر کا وقت ہونے والا ہے جیسے اس کو اٹھائیں گے اور وہ بیدار ہوگا واپس آئے گی اس کے جسم میں ایمان والا کہے گا اچھا بوجھو کا انتظام کرو عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے میں نے اصل کی نماز اسے احساس نہیں وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جا چکا ہے لیکن ایمان کی کوالٹی اتنی ہے ایسی کوئی فکر ہی نہیں جب سوال جواب ہوگا تو اچھے انداز میں سوال جواب کا سوال کا جواب دے گا حدیث میں آتا ہے القبر و روز یہاں سے قبر جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ بنا دی جائے گی اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے اللہ جو چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے اللہ سمجھ نسیب